لکا داسر اللہ نمونہ نسرت ابھی فرمایا تھا کہ کا تلو ہم یوز اللہ بے دیکھو حسین و تھا یا نہیں لڑو اللہ مدد کرے گا یہ نمونہ نسرت ہے نمونہ نصرت وہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ مکہ کی فتح کے بعد کہاں لڑائی ہوئی وادی ہونا کے اندر حواز کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر تھا بارہ ہزار دس ہزار تو کہاں سے آئے تھے مدینے سے اور دو ہزار جو تھے نا یہ طلقات ہے کس کے نو مسلم مکے کے تو کتنی ہو گئے بارہ ہزار جن کے لیے حضور نے آزادی کا اعلان کیا تھا یہی طلقات ہے تو وہ ہوازن تھے صرف چار ہزار مشرے کتنی تھے چار ہزار مومن کتنی تھے بارہ ہزار تو مسلمانوں کے دل میں ذرا خود پسندی آ گئی کیا خود پسندی اپنے آپ کو پسند کیا مروڑ کے رکھ دیں گے جب تین سو تیرہ ہم تھے ہزار پہ خالے بھاگئے اب بارہ ہزار کے سامنے چار ہزار مقابلہ کر سکتا ہے تو خود پسندی کے اندر آ گئے تو اللہ تعالی کو خود پسندی معبوب نہیں تو پہلے تو یہ حضرات غالب ہو گئے صاحب کرام مسلمان لیکن جب یہ مال غنیمت کو سمیٹنے لگے نا تو ان کے خیال میں تو یہ تھا ہیں بھی تھوڑے شکست خردہ ہیں یہ کب حملہ کر سکتے ہیں ہمارے اوپر تو مال غنیمت سمیٹنے میں ذرا غافل ہو گئے ان کو غافل ہوتا دیکھا وہ تو بیمان مشرک تیر انداز تھے وہ چاروں طرف سے آ کے تیر کی بچھار شروع کر دی یکم تیر مارے تو پہلے پہلے وہی के لگا वाले उनकी بھالے ان کی دیکھا دیکھ یہ دوسرے سے ہاتھی بھاگنے لگے یکم تیر جو آئے میرے حضرت جو تھے آپ رہے اور آپ فرماتے تھے ان لاک ماں نب نو عبد المطلف حضرت عباس نے بھی آپ کی سواری کو پکڑا ہوا تھا اور آپ کے ایک اور چچا جات بھائی تھے ابو سفیان بن ہارش انہوں نے بھی سواری کو پکڑا ہوا تھا کہ ہم جب حدیث میں پڑھاتے ہیں نا تو لوگوں کو پڑھتے ہیں کہ ابو سفیان نے سواری کو پکڑا ہوتا ہے تو مغالتے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ابو سفیان تو زیادہ مشہور کون ہے یہی نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی والد صاحب والد محترم لیکن وہاں ابو سفیان کون سے تھے حضور کے چچا داد بھائی تھے ابو سفیان بن حارث تھے وہ بات ایس مجھ یا نہیں ابو سیان بن حارش تو حضرت نے ابن عبد تو حضرت عباس کو بھی جوش آ انہوں نے زور سے پکارا آپ رفیع حضرت عباس کہ حضرت زندہ ہیں کیوں بھاگے جا رہے حضرت پکار رہے ہیں حضرت عباس کے جب آواز پہنچی نا تو سارے کے سارے واپس آ پھر جم کے مقابلہ کیا پھر شکاست انہوں نے اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ حوازن کا اتنا مال غنیمت دیا نا کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے بکرییں تھیں گائیں تھیں اور پھر ان میں سے مسلمان بھی بہت ہو گئے اکثر مسلمان ہو گئے تھوڑے کوفتے کو پر رہے اور حضرت نے جو ان کے قیدی قید کیے ہوئے تھے نا ان کے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے فرمایا قیدی بھی چھوڑ دو دیکھو حضرت نمون نسرت لکھائے لی اور ساتھ ساتھ نمونہ نصرت کے لکھ لو غزبائے ہنین کا ذکر یہ غزبائے ہنین کا ذکر ہے یہ شوال میں ہوا تھا البتہ کی مدد کی تمہاری اللہ نے یہ مواتین کا مطلب میدان بہت سے میدانوں میں اور خاص کر حن کے دن جب تم کسرت کم جب پسند آئی تم کو کسرت تمہاری تم کو تمہاری کسرت کیا خوش لگی تھی تو اس کے نیچے لکھ لو سبب مغلوبیت یہ خود پسندی سبب بن گئی کس کا مغلوبیت کا جب پسند آئی تم کو کسرت تمہاری پسند دفع کیا کثرت نے تم سے کسی چیز کو اور تنگ ہوگی تمہارے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کے پھر پھرے تم کیا پیٹ دینے والے شکست آ گئی جی کے بعد پھر فتار یا نہیں پھر اتارا اللہ نے اپنے سکینہ اوپر رسول اپنے کے اوپر مومنین کے اور اتارا لشکروں کو جنود کے چیری کو ملائکہ اتارا لشکروں کو کہ نہ دیکھا تم نے ان کو عام صحابہ نہیں دیکھتے تھے بال نے دیکھا تھا اور عذاب دیا کافروں کو اور یہ سزائے کافروں کی سما یوتوب اللہ من پھر مہربانی فرمئی اللہ نے بعد اس کے کیا مہربانی بہت سے با اسلام ہوئے لکھ لو ان میں بہت سے با اسلام ہوئے پھر مہربانی فرم اللہ تعالی نے بعد اس کے اوپر جس کے چاہ واللہ فر پُر مدین مشرقون ناچو سن یہ لکھ لو جی تتیمہ اعلان برات بھائی تین مبانے ختم ہو گئے تھے نہیں مبانے صلاث ختم ہو گئے تھے اب وہ پہلا جو اعلان برات تھا وہ اعلان برات کیا تھا ابتدا میں کہ مشرقین کو اعلان کرو کہ حرم سے نکل جائیں کچھ میاد دیا گیا اس میاد کے اندر حرم سے نکل جائیں اور فرمایا دو نکلے نجس ہیں نجس ہیں مشرق پاک نہیں پلیت ہے اس کے اندر شر کی نجازت ہے نہیں رہ سکتا حرم میں یہ لکھائے تو تم میلان اے ایمان والا سوائے کتنے مشر نجس ہیں بس نہ قریب جائیں مسجد حرام کے مسجد حرام سے مراد حرم ہے لکھ لو نیچے مراد تمام حرم ہے نہ قریب جائیں مسجد حرام کے بعد سال اپنے سی کے بعد بعض کو چار مہینے محلت بعض کو کتنی نو مہینے محلت مطلب یہ تھا کہ آئندہ سال جو حضور آئے نا سن دس جی کے کی اندر کیا حج کرنے کوئی مشرق وہاں نہ ہو سارے سال میں تطہیر ہو جائے سال اپنے اس کے وائن بعد ہوں بادشاہ کو خیال ہوا یار مکے کے مشرق بڑے ماہر تاجر تھے کیا تھے تجارت میں ان کو کیا تھی مہارت تھی تو یہ مشرق چلے جائیں گے تو مکے کی تجارت کو کیا ہوگا نقصان ہوگا اللہ نے فرمایا نہیں میں تمہارا حامی ناصر ہوں ایک بات سن لیجئے میں مثال دیتا ہوں یا آپ کا یہ پاکستان اور انڈیا ایک تھا متحدہ ہندوستان تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ادھر یہ ہندو لوگ تھے بڑے بڑے تاجہ تجارت کے ان کے قبضے میں تھی بھائی ہندو کے قبضے میں تجارت تھی ادھر ہمارے ملک کے اندر بھی تو ہندو اکثر باغ کے چلے گئے نہیں انڈیا چلے گئے سب کا تجارت ختم ہو گئی ہے اب مسلمان ان سے بھی بڑے تاجر بن گئے زیادہ مہارت کے ہوئے یہ تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں دیکھو جی. اور اگر اندیشہ کرو تم فخر کا فقر کا بے ان کتاب تجارت بے ان کتاب تجارت اندیشہ کرو فقر کا پان قریب غنی کرے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے گا بے شک اللہ جاننے والے ہیں حکمت علیہ اللہ یومنو. اس کا جی اوپر ربط لکھو کتال مشرقینشرقین کے بعد قتال مشرقین کے بعد کتال اہل کتاب کا بیان پہلے مشرقین کے ساتھ کتاب کی بات تھی اب کس کے ساتھ ہے جی دا. کتال مشرقین کے بعد کتاب اہل کتاب کا بیان ہے یہ تو ہے ربط اس کا مضمون لکھو تمہید برائے غزوہ تبو غزب تبو گاہل کتاب کے ساتھ ہوا تھا نشارہ کے ساتھ تمہید برائے غزبائے تبو اور وجوہ ہے سات وجوہ برائے کتال اہل کتاب تمہید برائے غزبائے تبو اور وجوہ ہے سات وجوہ بیان کیے گئے برائے کتال اہل کتاب فرمایا جی کا تجین اللہ مینو لڑو ان کے ساتھ جو نئی ایمان لاتے ساتھ اللہ کے نہ ساتھ دن قیامت کے یہ وجہ نمبر کیا ہے جی ایک بلا یو یہ نمبر دو اور نئی حرام سمجھتے اس چیز کو کہ حرام کی اللہ نے اس کے رسول نے بھائی خنزیر کیا ہے شراب اور یہ نہ خنزیر کھاتے ہیں نہیں شراب پیتے ہیں ولا يدينون. یہ نمبر کتنی تین اور نہیں قبول کرتے دین حق کو میں نے بیاں ہے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو ہاں یہاں تاکہ دیں جزیہ اگر حکومت اسلامی کے تابع ہو جائیں ٹیکس دیں جزیہ دیں تو پھر ٹھیک ہے یہاں تاکہ دیں جزیہ اپنے ہاتھ سے اور وہ زریل ہو کر رہیں ہارون الرشید کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے جزیہ دینا بند کر دیا کہا میں جزیہ نہیں دوں گا ہارون الرشید نے خط لکھا اس کے پاس کہنے یا بنا کلبا ارے کتی کے بیٹے جلدی جزیہ روانہ کروزیر خو ورنہ ایسا لشکر میں لے کے آؤں گا تو تمہیں یاد ہاں چھٹکی کا دودھ بھی یاد دلا دے گا گال دی تھی زبردست جب وہ اس کے پاس پہنچا کھاد تو کپ کپی پیاری ہو گئی شاہ ان <laughs> فوراً جزیا دیتا ہے کاش کہ اللہ آج ہمیں اس کے قسم کا بادشاہ دے آمین ہونا چاہیے نہیں شا. اس پہ میرا شیر یاد کر لو اللہ کرم کرے گا اب میری باری ہے کافر ظالم سن لو ذرا اب میری باری ہے ظالم کا سن لو ذرا بن کے طوفاں آ رہا ہے لشکر جرار من آپ یہ کہہ لو ہاں طوفان کی طرح جائیں گے جاؤ گے یا نہیں بن کے طوفاں آ رہا ہے لشکر جر من یاد پھر اسلاف کی تازہ کروں گا ہر جگہ خالد بن ولید کی یاد تازہ ہو جائے گی آه آه سلطان ایوبی کی یاد تازہ ہو جائے گی یاد پھر اسلاف کی تازہ کروں گا ہر جگہ کفر کو پامال کر دے من اس قسم کے اشار یاد کرو جو تمہیں جرد دلائے تک القتال ہونی چاہیے ٹی وی والے نا یاد کرو ٹی وی والے میرا لال دوپٹہ اڑتا آیا کہتے ہیں نا عورتیں میرا لال دوپٹا کے بیٹے میں یہی کچھ سکھاتے ہیں کو ہاں بہادری میرا لال دو پتا مل بل کام. آ, اوڑتا آیا. آ, جی پت پتا. تو میرے محترام کہاں پہنچ گئے جی تو میں نے کہا رون اور نے دب دی یا نہیں ہاں بادشاہ رون کو نارا کو کہ کتنی آ گئے جی بجے تین کالت یہود ازیر یہ وجہ کتنی ہے جی نمبر چار چوتھی وجہ ہے ان کے ساتھ لڑو کہ بئیمان مشرق ہیں خدا کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہود ازیر بیٹا خدا کا ہے نظارہ کہتے ہیں مسیح بیٹا خدا کا ہے یہ بات ہے ان کی اپنے منہ کی حقیقت سے خالی ہے ہیں یہ بیٹے ہیں کیا یہ مشابت کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کے ساتھ جو پہلے سے کافر ہو چکے ہیں مشرقی مکہ ان کے ساتھ کیسے مشابت ہے بتاؤ یہ کیا کہتے تھے وہ ملے کا خدا کی کا بیٹیاں ہیں کاطرحم اللہ اللہ ان پہ لانت کرے کیسے پھیرے جاتے ہیں یہ جی؟ اتنا حضو احبار یہ وجہ نمبر کتنی ہے جی پانچویں وجہ یہ جی ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا ہے رب رب بنا لیا ہے پانچویں وجہ بنا لیا انہوں نے اپنے مولو پیروں کو رب سوائے اللہ کے ارباب پہ لیے لکھو کانو یس جدون الحمد کانو یس جدون الحمد سدھا کرتے تھے مولو پیروں کو آج کل بھی سجدہ کرتے ہیں یہ حوالہ لکھو باہر محیط تفسیر باہر محیط حضرت اندرسی کیا چلیے وال مسیح امن مریم اور خاص کر مسیح نے مریم کو رب بنایا ہے اعلی کے نہیں حکم کیے گئے مگر تا کی عبادت کریں بابو کی لا الہ الا سبحا نہ ہوں اما سے اللہ پاک ہے ان کے شرک سے یوری دو نا واج نمبر کتنی ہے جی ارادہ کرتے ہیں یقین مٹا دیں اللہ کے نور کو اللہ کے نور سے مراج کیا ہے دین اسلام اپنے منہ کے ساتھ بکواس کرتے ہیں اسلام پہ اترادات کرتے ہیں حالانکہ انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ کامل کر اپنے نور کو اگر مکرو سمجھے کون آفر. نور خدا کفر کی حرکت پہ خنداز سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا بشارت وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کے خدا کہنی نیچے کو قرآن بھیجا اپنے رسول کو بالخدا ساتھ قرآن کے دین حق دین حق اسلام تاکہ غالب کرے سو پر تمام دینوں کے اگرچہ مکرو سمجھو مچھرے یا ائ حلین مرو یہ وجہ کیا جی ساتویں ساتویں وجہ یہ ہے وہ پانچویں وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے مولوی پیروں کو کیا بنا ہے رب اچھا اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ خود ان کے مولوی اور پیر بھی حرام کھو رہے ہیں عوام نے ان کو رب بنایا ہوا ہے اور یہ خود کیا ہے حرام فور رشوت کھاتے ہیں جھوٹے مسئلے بتا کے پیس لیتے ہیں نیازات غیر اللہ کھاتے ہیں نظر نیاز کا مال ہیری پھیری کرتے ہیں آج کل کا مولوی اور پیر کیا کا ہے حرام فور ہے عورت آ جاتی ہے نا عورت سامنے بیٹھتی ہے کہ حضرت مجھ کو جن ہے اچھا اچھا جین سے پوچھتے ہیں ایسے کام کرتا ہے اچھا اچھا اچھا بڑا حبیص آدمی ہے اچھا اچھا وہ اچھا یعنی جین کے ساتھ بات کر رہا ہے جھوٹ ایسے تھوڑی دیر کے بعد کہتے جن بڑا چولہا جینڈ ہے بڑا بدماش جھنڈا ہے کتنی ہزار روپیہ لگے گا اور عورت حسین ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تہر جا ادھر مہینہ چل کاٹنا پڑے گا چالیس دن سمجھے جی ہاں کاٹنا پڑے گا چلا ایسے بدماش آتی ہیں ہیں میں ایک بات کروں بات کرنے کی دن نہیں ہوتی تمہاری کراچی کی عورت میں نے برامد کی ہے ایک عامل سے ڈنڈا لے کے کیا ڈنڈا لے کے ہے اے شیطان کسی جگہ آ تم نے عورتوں کو یہاں کیوں ٹھہرایا ہوا ہے تمہاری ماں ہے تمہاری بہن ہے تمہاری کیا ہے ادھر کے ساتھ ساتھی ایسے ہمارے یہاں کسی نے ان کو کہا کہ مول منظور پورا بلوچ ہے یہ برامت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں برامد کرتا عامل نے چکر چلایا ہوا تھا عورت کو اس کے بیٹوں کو کہ تم کراچی پہنچے تو مر جاؤ گے ان کو اتنی کہا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے موت آ جائے گی میں نے کہا نہیں مرو گے ہم نے سمجھے عورت نہیں آتی تھی میں نے کہا مارو اس کو موڑے اس کے بھائی کو کہا اس کے گاؤں کو کہا میں تو نہیں مار سکتا تھا تو الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیاب کرا جانا مری نہ کچھ ہوا ٹھیک ٹھاک ایسے خبی عامل ہیں لوگوں کی عزت بھی لوٹتے ہیں ان کا مال بھی لوٹتے ہیں وہ خیال کیا کرو ہاں علماء دین تم نے دین کی شاد کرنی ہے کہ مکر فریب سے بچنا خدا کا کاغذ سامنے آئے لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اس بھی لوٹتے ہیں لوگوں کی کتنی فریب کار لوگ ہیں اس قسم کے اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی کتنی بجہ ہے جی ساتویں وجہ اے ایمان والو بے شک بہت سے مولوی اور پیریا کو ناس البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے ساتھ کس کے باطل طریقے کے تو جین نکالنا باطل طریقہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقے اور روکتے ہیں اللہ کے راہ سے بلدین یقین ان مولوی پیروں کی پہلی صفت کیا ہے حرام فوری لاک نمبر کتنی دو بلین کتنی جی تین. یعنی بخیل ہیں اور حریص ہیں لوگوں کا تو مال کھا جاتے ہیں لیکن خود نہ زکات دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں مال بناتے ہیں کیا جمع کرتے ہیں فرمایا میا بول سفت سالج ری ہے نا بولو کہ خزانہ بناتے سونے کا چاندی کا نہیں خرچ کرتے ان کو اللہ کے راہ میں خوشخبری دو ان کو عذاب دردناک یہ تخویف اخروی ہے وہ کیسے دردناک یہ سونا چاندی ہے نا قیامت کے دینے کے تختی بنائی جائیں گی کیا ایسے تختی بنائی جائیں گی پھر ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا یا بالکل سرخ ہو جائیں گی نا ان کے ماتھے کو داغا جائے گا پہلو کو داغا جائے گا پیٹھ کو بھی داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ کہ سمجھی بات یوم یوہ ماں کہ ال جو نئے پھیل ہے کا اس کا معنی یوں کرو گے جس دن تپائی جائیں گی وہ چیزیں اللہ کا معنی نہیں کرنا ہاض امیر کا مرجہ کس کو بناؤ گے سونا چاندی جس دن کے تپائی جائیں گی گرم کی جائیں گی یہ چیزیں سونا چاندی نار جہنم کے اندار پاگے جائیں گے ساتھ ان کے کروٹیں ماتھے کروٹے پیٹے ہاضا ماں کنک تم سے پہلے کیا مقدر ہے کا جائے گا ان کو یہ وہ ہے کہ خزانہ بنا تو انہیں اپنی جانوں کے لیے ہو تم بدلا اس کا کہتے تم خزانہ بناتے تو یہ سات وجوہ ہیں کینکی جی ہاں اہل کتاب کے ساتھ لڑنے کی آخری وجہ ہی ہے کہ ان کے ملہ حرام خور بھی ہیں اور خود خرچ نہیں کرتے ملا نے جی تقریر کی کہ خدا کے لیے حلوے تقسیم کے کرو زردے تقسیم کے کرو پلاؤ تقسیم بڑا سواد ملتا ہے شام کو آیا گھر الحمد گھر حلوہ بھی مل گیا پلاؤ بھی مل گیا پراٹھے بھی مل گئے تو کہنے کہ واہ واہ میری تقریر نے بڑا اثر کیا بیوی نے کہا اور نہیں ان میرے اندر سر کیا تیری تکری سارا کچھ میں نے پکایا ہے تیرے مال سے پکایا ہے تو گرا جو سی دھو گر گیا جی بے وہ ہو گیا کہ میرے مال سے گا تیرے مال سے گرا جی اب پڑا ہوا ہے جی پڑا ہوا ہے جیسے جی مر جاتا ہے نا ایسے اب اس کی بیوی بی بی نے کیا کیا اس نے کہا کہ مر گیا ہے بلا ہے سمجھے جی اس کی تکوین شارہ کچھ کیا خبر چبر کی جب داخل کرنے لگی تو اس کے کان کے اندر یہ کہا کہ بندے کا پوتر بن زندہ ہو جا ورنہ جو دوسرا مال ہے نا وہ بھی میں خرچ کروں گی اور حلوے پکاؤں گی تو کہنے لگے کھڑا کہ ہو گیا یہ <laughs> <laughs> برا زندہ ہو گیا آ, یہ کچھ حساب سے بھی ہیں مبالغے بھی ہوتے ہیں کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے روزنے کا زندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور مال میں خرچ کرتی ہوں ذرا مال اٹاؤ یہ حالت ہے لوگ اسے لوٹتے آپ نہیں خرچ کرتے اب ایک اور بات ہے مشرقین کے اندر ایک رسم تھی اس رسم کی تردید کرنی ہے اور پہلے تمہید ہے وہ یہ ہے جی ہمارے بلوچوں کی عادت ہے کہ مہینے کے اندر ایک آدھ دفعہ ضرور ٹھاپا کرتے ہیں جیسے ادھر آپ کے کراچی کے اندر بھی ٹھاپا ہوتے ہیں نا مہاجرین کا اور پٹھانوں کا وہ عادت سے مجبور بھی ہوتے ہیں کوئی بھی آرام نہیں آتا ان کو تو ہمارے بلوچوں کو بھی آرام نہیں آتا کہ مہینہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں ایسے لڑ پڑتے ہیں کہ آرام سے کیوں گزرا مہینہ تو مشرقین مکہ بھی ایسے بھی ایسے میں وہ بھی آپس میں لڑتے لڑتے مثال کے طور ذرا غور کرنا وہ لڑتے آئے جی اور رجب کا مہینہ اوپر آ گیا جمعر اولا کے اندر لے جماعدر سانی کے اندر بھی لڑے اور اوپر کیا جی کون سا مہینہ رجب کا مہینہ نا تو رجب کا مہینہ حرام کا مہینہ ہے یا نہیں تو اس کے اندر لڑنا کیا تھا ان کے لیے حرام تھا نا تو پھر ان کا شوق یہ تھا کہ اب بھی لڑائی جاری رکھے تو کہتے یار اس سال رجب پیچھے ہٹ گیا ہے ایک مہینہ کا پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس کی جگہ شابان پہلے آ گیا ہے کیوں کہتے ہیں ایسے میں تو پھر رجب کے اندر بھی لڑنا شروع کر دیتے پھر بعد کے اندر ایک مہینہ رجب کا ہو بعد تھا بہکر ہو گیا ایسے حرکت کرتے تھے اور ادھر بھی ایسے ذکات ذلحج اور محرم مثال اور ذکات سے پہلے لڑی شروع کی اور کون سا مہینہ آ گیا جی ذکات کا مہینہ آ گیا تو کہتے جی ذکات کا مہینہ اب کیا ہو گیا پیچھے ہٹ گیا ہا اب لڑیں گے ہم تو مقصد یہ تھا کہ چار مہینے کی مدت تو پوری کرتے چار مہینے کے مدت پوری کرتے لیکن کیا کرتے پھیری, پھیری کر دیتے حرام کے مہینے میں لڑتے اور دوسرے مہینے میں کیا کر دیتے پھر لڑائی بند کر دیتے اور کبھی ایسے ہوتا کہ لڑتے لڑتے دس مہینے ہو گئے لڑتے لڑتے کتنے مہینے بڑی لمبی لڑائی ہوتے تھیں اب کتنے مہینے باقی رہے سال کے اندر دو بارہ مہینے نا لیکن وہ کہتے دس مہینے تو ہم لڑے ہیں اور مہینے حرام کے کتنے تھے چار تھے تو چار مہینے تو چھٹی کرنی ہے نا تو کہتے یار یہ سال جو ہے نا چودہ مہینے کا ہو گیا ہے یہ سال کتنے کا ہو گیا چودہ مہینے کا <laughs> دس مہینے لڑے اور چار مہینے حرام کے کا ایسی ہیری پھیری کرتے نکمے آدمی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو مہینوں کی گنتی کتنی ہے سال کی بارہ ان میں سے مہینے حرام کے کتنے ہیں جی چار ہیں تو چار مہینے کی تعین پوری کرو ہیری پھیری نہ کرو اللہ کو ہیری پھیری پسند نہیں لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ اشور حرم کی حرمت اب باقیہ ختم ہے پہلے عرض کر چکا ہوں دیکھو جی اندت شور سے پہلے کوئی جی تمہید برائے تردید رسمت برائے تردید رسمت بے شک گنتی مہینوں کی نزدیک اللہ کے کتنے مہینے آئے گی بارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ لوح محفوظ کے لوح محفوظ کے یا بیچ حکم اللہ کے دونوں معنی کر سکتے ہو یہ کب سے ہے جس دن سے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ان میں سے چار مہینے کیا ہیں جی بہترم ہے یہی دین مضبوط ہے پس نہ ظلم کرو ان کے اندر اپنی جانوں پہ یعنی لڑو نہیں اور لڑتے رہو مشرقین سب کے ساتھ جیسے لڑتے ہیں وہ تمہارے ساتھ سب کے ساتھ اور جان لو کہ بے شک اللہ ساتھ مستقین کے ہے انما نما نسیوں وہ تو تمہید تھی نا اب رسم جاہلیت کی تردید ہے انما نما نسیح و زیادہ جاہلیت کی تردید اور شکوا دیا مشرقین کا یہ نسیح کا لفظ جو ہے نا یہ مستر ہے بمان تاخیر نسیح مستر ہے بمانے کا موخر کر دینا پیچھے کر دینا مسترب نے تاخیر سوائے اس کے نہیں موخر کر دینا کسی مہینے کو تو وہ موخر کرتے تھے یا نہیں محرم کو پیچھے کر دیتے رجب کو پیچھے کر دیتے سوائے اس کے نہیں موخر کر دینا مہینوں کو یہ زیادتی فل قفرا ہے کیا معنی زیادتی کافر تو پہلے سے ہیں اب آپ نے کوفر کو کیا کر دیا بڑھا دیا گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے کافر لوگ حلال سمجھتے ہیں اس مہینے کو ایک سال اور پھر حرام سمجھتے ہیں اس کو دوسرے سال کیوں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ صرف شمار پوری کریں کیا تعین کا لحاظ نہیں کرتے صرف کس کو پورا کرتے ہیں شمار کو یہ میں بتا چکا ہوں یا نہیں یہ تھی پوری کریں شمار ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام کیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حلال قرار دیتے ہیں اس مہینے کو جس کو اللہ نے کہا کیا اس کی جگہ دوسرا مہینہ رکھ دیتے ہیں مزین کیے گیا ان کے لیے برے اعمار اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے کون کا کریں کیسے جدوں کے ایسے زدیوں دیتے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اسلحی بیانہ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام